اسلام کی بہترین باتوں اور اسلام کی خوبیوں کے حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں اسلام ہمارا وہ پیارا مذہب ہے جو ہمیں زندگی کے مختلف شعبہ, شعبہ جات میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کامل ہماری رہبری کرتا ہے تاکہ ہم اس کے یعنی اسلام کے روشن اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا سکیں سلسلے میں شامل رہیے آج ایک بہت ہی پیارا موضوع ہے ان موضوع کے متعلق ارض کروں گا مگر پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجیے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلامن علی یا رسول اللہ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے اس موضوع کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک خوشی دوڑ جاتی ہے یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت کچھ ہمیں مل گیا ہے یعنی بہت بڑا ایک سہارا مل گیا ہے موضوع ہے امید رحمت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید یہ اسلام کی دین اسلام کی ایک ایسی پیاری خصلت ہے ایک ایسا پیارا حسن ہے کہ جس سے مومنین کو ایمان والوں کو ڈھارس بندائی گئی ہے اور گناہ گاروں کو بھی یہ اس بات کی آس دلائی گئی ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لے گی اور ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو آج کا موضوع ہے امید رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنین کے لیے ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے امید رحمت پر کلام کریں گے مدنی پھول مبلیگین سے لیں گے اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجیے ان شاء اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اولا ایک حکایت سنتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے تو کس قدر مہربانی فرمتا اور انداز کتنا پیارا ہوتا ہے چنانچہ سیدنا فقی ابو الہ سمر کندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں احمد بن سال کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یاہیا بن اقسم سے پوچھا کہ اے یاہیا آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا اور فرمایا اے بدکار بڈھے تو نے کیا کچھ کیا ہے میں نے عرض کیا مولا ازل میں نے تیری طرف سے ایسی کوئی بات نہ سنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے کیا حکم تجھے کیا کہا گیا تھا تجھے کیا بتایا گیا تھا وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے جبیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بوڑھا مسلمان حالت اسلام میں مر جائے اور میں اس کو عذاب دینے کا ارادہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے اور میں تو بوڑھا ہی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روایت کے تمام راوی سچے ہیں اور میں بھی سچا ہوں اے یا میں اس کو عذاب نہیں دیتا جو اسلام میں بڑا ہوا پھر اصحاب الیمین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ اتنا رحمت بھرا معاملہ فرماتا ہے تو لہذا ہمیں اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے افو و رحمت کو طلب بھی کرنا چاہیے سوال بھی کرنا چاہیے اور نیک اعمال کی طرف بھی رغبت کرنی چاہیے موضوع بڑا پیارا ہے اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں مفتی صاحب امید و رحمت ہمارا موضوع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان رحیمی شان کریمی کے حوالے سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ زبان زدہ عام ہے نا چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو ہر ایک رب کی رحمت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے اسلامی نظریہ رب کی رحمت پر امید رکھنے کے حوالے سے کیا ہے اس کو ذرا وضاحت کر دیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے رحیم ہے ارحم الرحیمین بے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے بالکل والا, بالکل والا ہے اللہ تبارک وطالیہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں پر رحم بھی فرماتا ہے اور یہ بھی انہیں کہتا ہے کہ میرے سے مایوس نہ ہو اللہ, اللہ رحمت اللہ سے جو ہے وہ مایوس ہو اللہ, اللہ, اللہ تکنط رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں ان میں سے جہاں رحمان و رحیم ہے وہیں جبار جب بارو کہ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں ہوں یعنی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ تعالی سے ڈرتا بھی ڈرتا بھی رہے خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے اس کے عذاب سے ڈرتا رہے عمل کرے تو ایک تو امید یہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ میرے عمل کو اپنی جانب سے قبول فرمائے کیا بات ہے اور دوسری جانب یہ خوف بھی ہو کہ کہیں میرا عمل جو ہے وہ بارگاہ سے مردود نہ مردوز ناقص علماء نے فرمایا کہ امید اور خوف کا جو درمیانی راستہ ہے اس کے ساتھ انسان زندگی گزارے گزارے تو ان شاء اللہ بیڑا پار ہو لغ. جائے کیا جائے بات ہے یعنی انسان مسلمان کی زندگی اس انداز میں گزرنی چاہیے علماء نے مثال بھی ارشاد فرمائی فرمایا کہ اگر کوئی جانور کسی گڑھے میں گر جاتا ہے تو جہاں اسے نکالنے کے لیے پیچھے سے لاٹھی ماری جاتی ہے وہیں آگے سے چارہ بھی دکھایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا اکبر کہ یہی جو ہے وہ مثال ہے کہ گویا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے وہ ہوئے ہیں تو اب خوف بھی ہے اور ساتھ میں آگے امید ہے رب کی رحمت کی, امید, ہے کی है رحمت है بھی امید بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے کیا بات ہے تو اللہ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب بندے کی تو سارے گناہ معاف کر باقی عدالتوں میں تو اقرار جرم کے اوپر سزا ہو جائے یہاں اقرار و اعتراف ہو جائے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ تو اللہ سب کچھ معاف کر کیا بات ہے کیا بات ہے تو انسان کو کوئی بھی عمل کرے یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر آئے تو اب بسا ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو اس قدر جو ہے وہ زندگی کی امید ہار بیٹھتے ہیں کہ یار یہ کیسا کریں گے مایوسی کی کیفیت میں کیفیت جو ہے وہ بلکہ مجھے ایک فون آیا دارالفتا سنت میں تو ان کا ایسی پوزیشن تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ خودکشی جو ہے وہ یعنی گناہوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو بڑا سمجھایا اور جو ہے وہ بجایا تو بہرحال ماشاءاللہ سمجھ میں آ ان کی بات لیکن وہی تھا کہ وہ عذاب کی جو ہے وہ سنا انہوں نے تو لہٰذا جو ہے وہ اب ایک ہی حل ہے کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے خودکشی کر کے جانا اس جاؤں کہ یہ بھی گناہ ہے جی جی تو اب یہی بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خوف یا کوئی ایسی چیز جب سنتا ہے تو خوف تو ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ امید رحمت امید بھی, بھی ہوئی اور دوسری چیز بھی نہ ہو کہ بس فقط جو ہے وہ گناہ کرتے جائے اور یہ ہو کہ جناب والا امید رحمت ہے اللہ معاف کر دی بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز یوں غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کر لیں وہ کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا اللہ معاف کرنے والا تو ایسے نہیں آپ اس عمل کو درست طریقے سے کریں اب اس کے بعد بھی وہ عمل کما حقوق ادا ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے بارگاہ الہی کے جو ہے وہ مناسب بھی ہے یا نہیں اس بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں یہ تو آپ جانتے ہی نہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ امید رکھیے کہ اللہ قبول فرمانے والا سنت کے مطابق کام کیجیے اور پھر اس سنت کے صدقے کے اندر اس کی قبولیت کی دعا ہے کیا, کیا بات, بات ہے امید کے ساتھ انسان جو ہے وہ کام کرے اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی بہرحال موجود اس درمیانی کیفیت میں اپنی زندگی گزارنا یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور اب لا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرے مگر اپنے عمل ہی کو سب کچھ نہ سمجھے اللہ کی رحمت پر امید باندھے رکھے انشاءاللہ وہ قبول بھی فرمائے گا اور گناہ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے تو اگر اس درمیانی راستے میں جی مختصر سے اگر لیں تو علماء نے جو تعریف بیان کی وہ فرمایا کہ اللہ وجل کے فضل و رحمت نہ ملنے کو یاد کرنا اور دل میں اس کی امید نہ رکھنا یہ یہ گناہ ہے گنا ہے یہ مایوسی رحمت اور یہ مایوسی کے جو ہے وہ بچے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ انسان جو ہے وہ گناہ میں ہوتا ہے پھر فرمایا کہ کبھی تو امید رکھنا فرض کے درجے میں آ جاتا ہے اللہ اکبر کبھی مستحب میں آتا ہے جسے فرمایا کہ اگر بندے کے لیے امید کے علاوہ مایوسی سے بچنے کا کوئی اور راستہ ہی نہ ہو تو اب امید رکھنا اس کے اوپر فرض ہے کیا بات اور اگر ایسا نہیں ہے عام صورتحال ہے تو پھر امید رکھنا بہر حال اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے وہ اس کے غذب پر جو ہے وہی سبقت لے جانے والی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان و رحیمیت کی طرف نظر کر کے امید رحمت رکھنی ماشاء اللہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی اور مایوسی کی کیفیت کی سے انسان کو نکلنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید باندھے گھارس رکھے ان بہتری ہوگی محمود بھائی قرآن مجید فرقہ حمید میں آیات رحمت بہت زیادہ ہیں کچھ آیات آیات رحمت کا تذکرہ بھی فرمائی ہے اور ان کے حوالے سے جو مفسرین نے کلام فرمایا ہے اس بارے میں ذکر کیجیے تاکہ اللہ کی رحمت کی امید ہماری مزید بڑھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالی رحمان رحیم ہے اور لفظ رحمت کے جو مشتقات ہیں اور لفظ رحمت عالیہ کریم میں بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اور پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا اور اپنے رحم رحمین ہونے کو بیان کیا اور جن کو رحمت بیان بنا کر بھیجا ان کا بیان فرمایا تو بہت ساری آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جو بہت زیادہ انسان کو امید دلانے والی ہیں اور یہ بتانے والی ہیں کہ ہمارا رب ازف اجل کس قدر بندوں پر مہربان ہے کیا بات؟ اور رب ازف اجل جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے اور اس نے کس کس طرح سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ میری رحمت تم پر کس طرح سے لازم ہے قرآن پاک میں بیان فرمایا کاتابہ رَبُّكُمْ کم نَفْسِهِ نف فرمایا کہ تمہارے رب ازف اجل نے بندوں پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر اللہ, لازم اللہ, لازم اللہ پھر فرمایا ربکم رب ذو رحمت واسی ہمارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے ربو کل غفور در رسما تو رب بڑا بخشنے والا رحم والا ہے کیا بات پھر فرمایا وہ رسمتی وسیعت کل شی है اور है ہماری رحمت سب چیزوں کو شامل کیا ہے کیا بات اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان کو اپنی رحمت کی اتنی زیادہ وسعت بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ درش دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا فرمایا گیا کہ اللہ تب نت رحمت اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی ہے اچھا مسلمانوں کا جو کنسپٹ ہے جیسے فرما رہے تھے کہ ایک درمیانی کیفیت میں رہنا اچھا اس حوالے سے ایک جو بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے جو رحمت کی امید رکھتے ہیں وہ اس کی شان کریمی کے طور پر رکھتے ہیں اور وہ اس کا جو رب ہونا ہے جو ہمارا وہ کریم مالک ہے رب ہے وہ رحمت فرماتا ہے تو اس کے رب ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عاجز بندے ہیں گناگار بندے ہیں تو ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں ایک کنسپٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو غلط ہے وہ یہ بھی مطلب پھیلا ہوا ہے دوسرے مذہب والوں کا کہ انسان پیدائشی طور پر گنا گار ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کفارہ دیا تھا اب انسان کی جو پیدائشی وہ گناہ ہے اس کے طور پر رب عزوجل اس پر رحم فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے, ہے قرآن پاک میں اس کا بیان ہے لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے رب ہونے کی وجہ سے ہے, ہے اس کا مالک ہونے کی وجہ سے ہے اور اسی رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مایوس نہیں ہونا یہ جو یہ رحمت کا جو کنسپٹ ہے اور یہ امید کا جو کنسیپٹ ہے یعنی رحمت الہی کی طرف امید ہونا یہ انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں کرتا یعنی انسان جس بھی بڑی پریشانی میں ہو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پہ اس کی نظر ہوگی تو کیا ہوگا کہ اب وہ کچھ بھی ہو جائے مایوس نہیں ہوگا ہی بلکہ اس کے پاس ایک وے آؤٹ ہوگا ایک راستہ ہوگا کہ جس کی طرف اس کی نظر ہوگی کہ میں جس بھی مشکل میں ہوں میں گھبرایا ہوا ہوں میرے ساتھ دنیا کی پریشانیاں میرے ساتھ گناہوں کی پریشانیاں میرے ساتھ نفس کی پریشانیاں مجھے شیطان بےکار ہے تو اس کے پاس ایک امید والا ایک روشن رستہ ہے کہ جس میں رب ازل اپنی رحمت کو وسعت کو بیان کر رہا ہے جس میں رب ازل اپنی رحمت کے بڑا ہونے کو بیان کر رہا ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ میرے رحمت سے مایوس, مایوس, نبت مایوس, نبت نبت نبت مایوس نہیں ہونا دیکھ تو دیکھ دیکھ یہ چیز انسان کو انکرج کرتی ہے اور یہ چیز انسان کو ان ساری برائیوں سے بچنے کی طرف لے جا رہی ہے یہ رب تبارک و تعالی کی محبت میں بھی اضافہ کرتی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جو اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے بندے کی خطاؤں کے باوجود اس پر رحم فرمانے والا ہے اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس پر کرم فرمانے والا ہے تو رب کی محبت بھی بڑھتی ہے پھر جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی اس کی جو شروع کا حصہ ہے وہ بڑا پیارا ہے یعنی اس پر اگر غور کریں تو اتنی محبت دل کے اندر بڑھ جاتی ہے فرمایا کل یا عبادت یا لدین اے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا لا تک نہ اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ انداز کتنا پیارا ہے کہ محبوب کریم علیہ سرات و جو رحمت للعالمین ہیں ان کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر جنوبہ جمیاں اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے اللہ تباء الرحیم اچھا اس بارے میں ایک اور بات پہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ خاص طور پہ جو جن لوگوں نے اسلام کو اپنی تعصب کی اینک لگا کر پڑا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ عذہب کا تذکرہ ہوتا ہے قہر کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کے بیانات آپ لوگ کرتے ہیں یا جس طرح کا آپ لوگ کنسپٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تفضل کی جو ہے نا وہ جباری جباری آتا آتا آتا آتا آتا بیان کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام جو ہے وہ مجازات یعنی جو عمل کوئی کر رہا ہے اس کے بدلے کی بات بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کی بات بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ فری ہو جائیں جی آپ کو کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے اور آپ جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہوں پر دلیر ہو جائیں پہ دلیر ہو جائیں اور پھر نیکیوں کی طرف نہ جائیں فرما برداری کی طرف نہ جائیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں تاکہ اللہ تبار و تعالیٰ کے فرمودات اور شریعت کے احکام پر بھی آپ عمل کر سکے بڑی پیاری گفتگو کی ہے اور محمود بھائی نے بیان کیا کہ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے اور رحمت کی وجہ سے محبت بھی بڑھتی ہے انسان کی توجہ بھی بڑھتی ہے اور پھر یہ جو محبت ہوتی ہے وہ اطاعت پر انسان کو ابارتی ہے رحمت کی امید دلانے والی احادیث کثیر ہیں مفتی صاحب کچھ احادیث اگر آپ بیان کریں تاکہ ہماری رحمت پہ مزید امید بن جائے مشہور حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں پر ماں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے مہ سے ستر زیادہ آہا مہربان آہا پر پر کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اپنے مومن بندے پر رحم فرمانے والا ہے کیا بات کیا بات اور ایک اور حدیث, پوری حدیث, حدیث آج پتہ چلی ہے دوبارہ اگر آپ سنا دیں تو اللہ اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اپنے مومن بندے پر رحم فرما ایک اور حدیث مبارک میں بے شک اللہ عز و جل کے پاس سو رحمتیں ہیں رب تعالی نے ان میں سے ایک رحمت انسانوں جنوں اور جانوروں کے مابین تقسیم فرمایا تو ان کی باہمی محبتیں شفقتیں اور مہربانیاں اسی ایک رحمت کے سبب ہیں اللہ اکبر ایک رحمت سے دنیا کی تمام جو محبت ہے محبتیں محبت بٹ رہی ہیں اللہ رہی رہی رہی اکبر جبکہ باقی ننانوے رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھی ہیں آئے آئے آئے جن سے وہ قیامت میں اپنے بندوں پر رحم فرق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیا بات ہے؟, ہے کیا بات ہے اس پہ, اس پہ ایک،, ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے یہ جو آپ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے ننانوے رحمتیں قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں اس دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور ایک رحمت سے آج دنیا میں ماں کی جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے آئے کی آئے جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں کی جو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں کی جو محبتیں ہوتی, ہوتی ہیں بلکہ فقیہ بول سمرکند رحمۃ اللہ تعالی نے جو لکھا کہ گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں رکھنے سے جو رکتی ہے وہ بھی اللہ کی اس رحمت کا جو نتیجہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو ایک رحمت اللہ تبار تعالیٰ نے دنیا میں والوں کے لیے دی قیامت میں اس ننانوے رحمتوں کے ساتھ ملا کر اسے پوری سو کر کے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اللہ اچھا اب وہ ایک واقعہ جو ہے مسترک صحیح میں ہے کتاب التوبہ میں بیان کیا کہ ایک بندہ اللہ تبار کا تعلی کا بندہ تو اس نے پانچ سو سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جی جی اچھا اب وہ عبادت کرتا رہا وہاں پر ایک انار کا درخت تھا اس سے وہ انار کھا لیتا ایک جو ہے وہ پانی کی نہر تھی اس سے پانی پی لیتا چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر وہ پانچ سو سال تک کی عبادت کرتا رہا اور غالباً یوں ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں رہتا اچھا وہ یعنی اس کی وفات سجدے کی حالت میں رہتی اچھا آگے جب چلتی ہے بات تو یوں کہ وہ اچھا اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئی ٹھیک ہے اس کی یہ دعا بھی مقبول ہوئی اچھا سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی اچھا جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے تو گویا یہ چاہا کہ میں قیامت تک سجدے کی حالت کا ثواب لوں اور قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے اچھا اب وہ اسی حالت میں فوت ہوا جبریل امین اقدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ساری بات ارض کر رہے ہیں اور پھر ارض کرتے ہیں کہ یار صلی اللہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ شخص جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اب وہ شخص جب اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو سبحان اللہ اچھا اب وہ بندہ جس نے اتنی زیادہ عبادات کی ہوں گی ورژ کرے گا یا اللہ بل بھی عبادتی آئے آئے آئے آئے کہ بلکہ میری عبادت کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرمائے گا بند میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو وہ بندہ دوبارہ عرض کرے گا بل بھی عبادتیں بلکہ میری عبادت کے سبب تو اللہ تبارک تعلیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو ایک طرف رکھو اور اس کی پانچ سو سال کی عبادت کو ایک طرف رکھو ان نعمتوں میں سے صرف ایک آنکھ کی نعمت لی جائے اللہ اللہ اور اس کو اس کی عبادت کے مقابل مقابلے, مقابلے میں رکھا جائے گا تو وہ ایک نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اس پر بھاری پڑ جائے گا آئے آئے پھر آئے آئے اللہ تبارک اس سے سوال کرے گا تجھے جو اتنی نعمتیں ملی جو انار ملتا تھا آئے آئے تجھے جو زندگی ملی تجھے جو وہاں پر پانی ملتا تھا کیا وہ ساری میری طرف سے نہیں تھی کیا عبید. وہ میری رحمت نہیں تھی میری عطا نہیں تھی تو وہ بندہ جواب میں ہاں کا جواب دے گا اب اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ اب وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں دارا کیا بات, دارا بات دارا ہے کیا بات ہے اور اس طرح کے یہ تو ایک واقعہ ہے جو مسترک علیہ صحیح کے حوالے سے بیان ہوا اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر اس دن جلوہ فرما ہوگی اور جہاں پر وہ حساب کتاب ہوگا وہاں اس کی رحمت کے جلوے بھی جہاں پہ یہ بھی تو اس واقعے میں ہمیں بیان کیا گیا ہے ہمارے لیے سیکھنے کو ہے کہ ہم نیک عمل کریں تو اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں اپنے عمل پر ہمارا تکیہ نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے جو ہے مجھے جنت ملے گی یا اس عمل کی وجہ سے میری بخش ہو جائے گی عمل تو رب کی اطاعت میں کیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی مانتے ہوئے کیا فرما برداری کرتے ہوئے کیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا یہ اگر انسان کے ذہن میں ہوگا تو اللہ نے چاہا تو عمل میں خوشی و خزوی ملے گا اور پھر ریاکاری کاری خود نمائی اور خود پسند پسندی کے جو امراض ہیں ان ان سے بھی بچ جائے گا کچھ کال لیتے ہیں انشاءاللہ پھر موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جی کال سنائیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شفیعت طالی میں نیو کراچی فائیو ای سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے کیا یہ درست ہے اس کے متعلق شرع رہنمائی ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ بہت مشہور ہے لوگوں میں نہ مایوسی کفر ہے یہ کس حد تک درست ہے رحمت الہی سے متلقن مایوسی متلقن نا امید ہو جانا تو یہ انسان کو جو ہے کفر کی طرف لے جانا یہ عموماً غالباً اس وقت کہا جاتا ہے جیسے ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اس کام میں اسے کامیابی نہیں مل رہی تو اب وہ مسلسل کرنے کے بعد جب ناکامی کا منہ دیکھتا ہے اور وہ تھوڑا ماسٹر ہے وہ یعنی اس ہر چیز کے اندر یعنی دنیا کامو کے کاموں کے اندر بھی اگر کوئی کسی چیز سے مایوس ہو گیا کوئی پڑھائی کر رہا تھا پڑھائی سے مایوس ہو گیا فیل ہو گیا تو اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مایوس نہ ہو آگے جو ہے وہ بڑھو مایوسی کفر ان مانوں کے اندر جو ہے وہ کفر نہیں ہے اور ہمارے کفر سے کفر ہی مراد ہوتا ہے ورنہ ایک کفر کا لیکن مراد نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں ہوتا عموماً پتہ بھی نہیں ہوتا تو یہ جملہ اس اعتبار سے کہنا ہرگز درست نہیں ہے کفر کی صورت جب کہ جب رحمت الہی سے متلقن نا امیدی ہوگی تو وہ کفر کی طرح اللہ کی رحمت سے بالکل امید ہی نہیں اور صرف خوف ہی اس پر غالب ہے اب کی رحمت پر یقین رکھنا ہوگا نا اللہ تو آپ نے فرمایا کہ بعضوں کا تو فرض ہو جاتا ہے تو اب تو امید رکھنا اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میری اور اللہ تبارک رحمت تو وہ رحمت ہے کہ دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کافروں کے لیے بالکل میں سب کے لیے اس کی رحمت فقط مسلمانوں کے لیے ہوگی لیکن دنیا کے اندر جو اس کے نا فرمان ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں جو اس کی شان میں جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اللہ تبارک و ان کو بھی کھانے کو دے کیا بات ہے یہ اللہ کی رحمت, رحمت ہے اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے آج ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو تو کیا ہم اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کا سوچیں گے بالکل نہیں ہے تو رب کی رحمت ہے کہ رب تعالی جو ہے وہ سب کو یعنی ماں بھی دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی نا فرمان بچے اوپر جو ہے وہ اس سے زیادہ تو بولتی کہ چھوڑ دو باپ سے جو ہے کہ بھائی گھر سے بھی بس اوقات باز والدین نکال دیتے ہیں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں ایک وقت آپ اللہ تبارک و وطالعہ جو ہے وہ اپنے نافرمان بندوں کو کافر و مشرکوں کو بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دے رہا ہے دنیا میں دے رہا اور آخرت کے لیے فرمایا کہ میری رحمت میرے کبیرا گناہ کرنے والے بندوں کے لیے اللہ کبیرا گناہ کرنے والے یعنی یہ بات جو سوال ہوا تو اس میں یعنی جو بے ہمتی ہوتی ہے नहीं. یا ہمت جو توڑ بیٹھتے ہیں یعنی کچھ کام کرنے کے حوالے سے یا اس میں جو مایوسی آ رہی ہے اس کو مایوسی کہا جاتا ہے یعنی ہمت توڑنا ہمت ٹوٹ جانا یا وہ جو ہے نا اس کام سے ایک طرح سے ایک ناؤمیدی سی ہوتی ہے کہ یار اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوگی تو ناکامی جو ہے اس کو بھی مایوسی سمجھ دیا جاتا ہے یا بے ہمتی کو بعد اوقات بعد اس فیلڈ میں یا اس جگہ پر کامیابی کے چانسیز ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا کہ بے ہمتی بندہ کر جاتا ہے تو اب اس کو بھی مایوسی کہہ دیا جاتا ہے تو ناکامی بے ہمتی یہ ساری چیزیں ہیں وہ مایوسی نہیں ہے بلکہ جو مفت صاحب نے فرمایا کہ ہے. رحمت الہی سے مایوسی کہ جو لا لاطخنا میں رحمت اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جو وہ ہوگی تو وہ مراد हुँ. ہوگی یعنی عوام میں جو مشہور ہے وہ درست نہیں جو صحیح اس کا مسئلہ بیان کیا گیا اس کو ہمیں ذہنشین رکھنا چاہیے جی جی اگلی کال دیجیے گا کا تو طرف شاء اللہ کسی کو نیکی دعوت دیتے وقت خوف دلانا بہتر ہے یا اللہ وجل کی رحمت کی امید دلانا نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خوف دلایا جائے ڈرایا جائے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے سمجھتے نہیں ہو یا یہ کہا جائے بھئی نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ شاء کو اتنا ثواب ملے گا کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب آپ بھی جواب دیجئے گا اس وقت ترغیب اور ترہیب دونوں ہی ہوتی ہیں اور موقع مناسبت سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک شخص ہے کہ آپ اسے امید دلائیں گے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا صحیح آپ کو ادھر نماز پڑھو گے تو اللہ معاف کرے گا صحیح اللہ معاف کرنے والا ہے نماز نہیں بھی پڑھیں گے بعض اس طرح کے بے باگ ہوتے ہیں جی جی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تبارت رحم کرنے والا ہے تو اب اس کو ترغیب کی جو ہے وہ احادیث بیان کی درانے والی اس کو ڈرانے والی, والی تاکہ اس کے اندر خوف بھی جو ہے وہ پیدا ہو جو اور جو ایسا نہیں ہے نارمل انسان ہے تو اس کو آپ پہلے آئے ترغیب ہی احادیث ترغیب ہی بیان کر تاکہ عمل کی طرف دو چیزیں نا ایک ہے خوشی کے ساتھ آنا اور ایک ہے کہ جو آپ سے مار پڑی اور پھر بندہ وہ کام کرے تو وہ مناسب بات نہیں थी थी بات تو وہ ہے علما تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ تو جنت کے لیے بھی عمل نہیں کرتے کہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی رضا کیا, کیلئے بات کیلئے بات کیا بات تو چلیں اگر ہم اس درجے پر نہیں لیکن کم از کم اگر سے وہ جنت کی لالچ ہے اگر سے ان نعمتوں کی رحمتوں کی لالچ ہے لیکن کم از کم خوف کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ یہ زیادہ ہے تو اولن اس کے اوپر ہو کہ آیات ترغیب ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے سامنے دلائے دلائے والے دلائے دلائے کے دلائے مزاج دلائے اور انداز کو دیکھ کر گفتگو گفتگو کی آپ کیا فرماتے ہیں یہی بات ہے کہ سامنے والے کو پرکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں جی جی یہ نیکی جی کی دعوت میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا شخص جو ہے اگر فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر آپ ویدیاں سناتے جائیں گے تو وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یار میں نماز تو پڑھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی داڑھی مبارک نہیں ہے تو جو ہے نا وہ اب اس اس انداز میں اس کو اس کو بات کی جائے کہ وہ دونوں چیزیں انڈرسٹینڈ کر رہا رہے کے اندر ہو. اس کی محبت بھی پیدا ہو اور خوف آخرت خوف آخرت, جائے آخرت جائے بھی, دی بھی دی پیدا دی دی ہو ایسا نہ ہو کہ یعنی کوئی شخص ہے اس کو اتنی زیادہ امید بھی نہ دی جائے اور وہ جری ہو جائے یا اتنی اتنا زیادہ ڈرا دیا جائے کہ بعض اوقات یہ شکایت بھی ہوتی ہے عوام کی طرف سے یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ یار اتنا ڈرا دیتے ہو دی دی تو جی تو جی جی وہ خاص طور پہ ہمارے مدنی ماحول کے اعتبار سے کہا جاتا ہے آپ لوگ رلاتے بہت ہو اور آپ لوگ خوف کی باتیں زیادہ کرتے ہو حالانکہ رحمت کی باتیں کر ہی رہے ہیں نا یہ جی رحمت کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس کی یعنی جو جو اہل تصوف ہیں یا جو بزرگوں کی طرف سے ملتا ہے وہ یہ ہم ہے ہم کہ ڈرانے والے جو ہیں تم ان کے قریب جاؤ جو تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے اور وہ واقعی وہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرانا اپنی جگہ بھی ہے اور ترغیب بھی ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو انشاءاللہ شاء اللہ زبرد وہ نیکی کی دعوت اچھے انداز میں اس سوال جب سخت ہو جاتے ہیں نا اور جو آج ایک عمومی اگر آپ بات کریں جی تو اب بسا اوقات جو ہے وہ آیا جو ہے وہ ترغیب یا تر کی طرف سے اتنا وہ نہیں ہوتا ترغیب ہو تو ڈر بہت اچھا پھر جب آپ نعمتوں کا ذکر کریں گے تو شیطان جو ہے وہ نہ آنے والی نعمتوں کے مقابلے میں نظر آنے والی نعمتوں کی طرف جو ہے وہ مائل کر رہا ہے یار یہ تو وہ نعمتوں کی طرف تسکرا کر رہے ہیں وہ کس نے دیکھی یہاں آج تو تیرے کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل کرنا چاہیے جاتا ہے جبکہ جو خوف جہنم کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو سن کر جو ہے وہ رونگتے بھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات لوگ جو ہے وہ اسی کی وجہ سے آتے بھی ہیں اور ایسا دیکھا بھی یعنی اگر آپ ماحول کے اندر دیکھیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ ڈرایا ہی آتا ہے دعا کے اندر ہی آپ دیکھیں با... اکثر دعا میں ہی رو... رونا اپ جو اپ ہے وہ زیادہ جا پایا جاتا ہے تو دعا کی ابتدا کس سے ہوتی اللہ ہے اللہ تبارک رحمت, رحمت تب سے ہی ہوتی بل ہے کہ اللہ, اللہ تو رحم کرنے والا ہے رحم الرحیمین ہے فلاں راستے دیے دیے جاتے ہیں تو اب اس کے اندر بھی رحمت کی امید بھی دلائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ خوف بھی وہی کہ دیکھیں ان دونوں کا راستہ جدا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ساتھ ہی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ چلنا ہے فرمایا نہ ہی اس طرف بہت زیادہ آگے بڑھی ہے نہ ہی اس طرف آگے بڑھیا درمیان میں درمیان میں, درمیان میں چلے یہ سب سے جو ہے وہ رحمۃ اللہ تعالی کا کال لکھا ہوا ہے تنبیل غافلین میں فرماتے ہیں کہ صحت مند آدمی کے لیے خوف افضل ہے اور مریض ہو جائے تو جو قابل عمل نہ رہے تو اس کے لیے امید افضل ہے اور حضرت سعیدنا داؤد عال نبینہ نبی والسلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی تو فرمایا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ اور صدیقین کو ڈراؤ عرض کیا کیسے فرمایا گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا اور صدیقین یعنی نیک لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر اترائیں نہیں ورنہ میرے عدل اور حساب سے وہ ہلاک ہو جائیں گے تو یہ, یہ کیفیت ہے جو بیان کی جا رہی ہے اسی کو ہمیں اپنے مدد نظر رکھنا چاہیے اور اسی کیفیت کے درمیان یعنی خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے رب کی رحمت کی امید ضرور ہونی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بغیر امید کے رحمت پر نظر نہ ہو تو انسان مایوسی کی طرف چلا جائے اچھا یہاں پہ میں ہم تو یہ بھی بتا دیں کہ رحمت کی بات جب کی جاتی ہے تو بسا یہ ہوتا ہے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی اب اللہ کی رحمت بڑی بہت بڑی ہے بڑی وسیع ہے تو کیا گناہوں کی کھلی چھوٹ ہو گئی بسا ہوتا ہے ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ رحمت کی بات سن کر شاید گناہوں کی طرف راستہ لوگ نکالنے کی کوشش کر دیں تو کیا گناہوں کی کھلی چھٹی مل جائے گی سعادت میں حضرت سید یشیا بن محاذ راجی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر شاد ہے کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے کام گنا گارو والے اور مقام نیکوں والا تلاش کرے اور پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے ٹھیک ہے اور آج وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی کرتا ہوں صحیح اب دو چیزیں ہیں آپ عمل کر رہے ہیں اللہ تبار تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ ہوتا ہے اس کی توبہ کرتے ہیں آپ نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنے اور پھر گنا انسان ہے انسان سے گناہ ہو جاتی ہے اس کی توبہ توحفہ ایک یہ ہے طرز عمل اور ایک یہ ہے کہ آپ مسلسل گناہ ہی کیے جا رہے ہیں لیکن طرف کوئی رغبت, ہی نہیں رغبت, ہی نہیں رغبت ہی نہیں ہے ڈیلیبریٹلی آپ جو ہے اعلانیہ گنا کرتے ہیں آپ جو ہے وہ پرواہ ہی نہیں ہوتی آپ کو اور آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے چونکہ تو ہماری بخشش ہو جائے گی اس وجہ سے ہم ہمیں کوئی پرواہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں جو رحمت کے جتنے بھی وعدے ہیں جو بھی ہے تو اس میں فرمایا گیا کہ ایمان والے یہ یہ نیک عمل کریں اور ان کے ساتھ رحمت کا تذکرہ ہوا ہے تو اب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ گناہوں پر جری ہوتے ہوئے تو کیا علماء نے فرمایا کہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہے وہ یعنی بے وقوف اس کو قرار دیا کہ جو اعمال یا جو بیج ہے اس کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ بھائی ایک چیز کا بیج بوئیں گے تو وہی وہ اگے گی دوسری نہیں اگ سکتی تو بھائی بیج کے بر خلاف تو اگے عام کا بیج ڈالیں اور کیلے کی امید رکھیں تو ایسا, ایسا نہیں ممکن نہیں تو وہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جہنم کا بیج بو رہے ہیں تو جنت کی فصل کیسے کاٹے اللہ, اللہ اور آکدان سر یہ کے مشکاچر قدیث جو میں نے ابھی جو ہے نا وہ بیان کی کہ وہ شخص جو اپنے نفس کو تابع دار بنا لے اور آخرت کے لیے عمل کرے وہ مند ہے اور بیو وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو صحیح چلے اپنی خواہشات پر جو نفس کہتا ہے جو دل میں آتا ہے جو من کرتا ہے جو, وہ جو کر وہ من موجی ہے کہ اور پھر جو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی کرتا ہو تو اس کو کیا فرمایا گیا کہ آجیز ہے وہ شخص آجیز ہے بے وقوف ہے آجیز ہے اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اس طرح کرتا ہے, ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف جاتے ہوئے امید کا معنی یہ ہے کہ کرے فرما برداری اور کبھی خدا نخواستہ گنا ہو جائے تو اب توبہ کے ساتھ رب کی رحمت کی امید رکھے جی کہ مجھ سے گنا ہو گیا میں توبہ کروں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے جی توبہ کو معاف فرمانے والا جی امام گزاری نے مناج العابدین میں کتنی پیاری تعریف امید کی فرمائی جی فرمایا جی کہ اللہ تعالی کے فضل کو پہچان کر دل میں خوشی کی لہر دوڑنے جی اور رحمت الہی کی وسعت سے راحت پانے کو امید کہتے کیا بات ہے کیا بات ہے فضل کو پہچانے بھی تو صحیح اور فضل ملے گا ہے؟ جو ہے وہ خوشی ہو اور پھر اللہ تبارک و تعن خور قرآن مجید میں اشارہ فرمایا کہ ان نہ خواشین بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گر کیا گرگر بات ہے کیا بات, بات, بات وہ نیک کام کرتے اللہ اللہ اللہ, اللہ, ایک اللہ کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ان کی پکار کے اندر خوف بھی تھا اور امید کیا بات ہے کیا بات ہے رب کے حضور گر گراتے بھائی تو ہمیں اب کوئی بھی اگر کام کیا جائے تو اب ایک تو یہ جیسے کہ جناب جو ہے وہ کھلی چھوٹ لوگ جو ہے اور اس میں در حقیقت کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس وسوسے کی طرف خاص طور پر لے کر جاتا ہے, ہے, ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے ابھی زندگی بڑی پڑی ہے کر لینا بعد میں توبہ کر, کر, کر لینا اللہ تبارک شرک کے علاوہ سارے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے یقیناً معاف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا فرماتا ہے لیکن وہی وہ وقت کس کو ملے گا یہ کس کو پتا یہ معاف تو ٹھیک ہے رب تعالیٰ ہر ایمان والے کا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کی مغفرت ہوگی مگر بعض کے لیے وعدہ بھی تو ہے نا کہ جو جہنم, جہنم, جہنم میں جا کر اپنے گناہوں گناہ سزا پائیں گے جان بھی جو ہے وہ جی گناہ جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور عذاب پائیں گے پھر یا تو بخشش کے سبب جو ہے وہ عذاب جہنم سے جو ہے وہ نجات پائیں گے شفات کے ذریعے سے یا بعض جو ہے وہ اپنی سزا کو جو ہے پورا کر کے تو ایک لمحے کی بھی سزا جو ہے وہ انسان برداشت, برداشت نہیں, نہیں کر سکتا تو یہ ایک یہ جو کانسیپٹ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتا ہے جرم ٹھیک خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے لیکن کوئی جرم کرے اور یہاں پہ جو صورت حال ہے کہ امید کی بنیاد پہ گویا کہ جرم نہیں یہ چوری سنا زوری, سینا بارد زوری بارد بارد بارد ہے کیا میں دے، دے دیکھی جائے گی بات میں دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ رحیم ہے آپ کسی کو جو ہے وہ کسی غلط دنیا کی اگر مثال لیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارے بولیں یار معاف کر دے گا یہ کوئی مسئلہ ہے مارتے جائیں بولے یار معاف کر دے گا تو اب دنیاوی مثال سے کہیں کہ اللہ تبار تعالیٰ تو بہت رحم ہو کریے لیکن یہ کہ اس نے تو اتنا بھی کہا نا کہ سارے گناہ کر کے بھی توبہ کرو گے تو جو اس کی رحمت ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا مجھے توبہ کا, کا, کا موقع ملے گا مجھے توبہ کا موقع ملے گا اور سچی توبہ میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے صحیح کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے توبہ کا ہی جو ہے وہ وقت نہ ملے جی جیسے جی ایک شخص نے جو ہے وہ کہا کہ خودکشی کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی جی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گفر تو نہیں ہے نا خودکشی کا اس پس منظر تو ان کو میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیں اگرچہ وہ نہیں لیکن اس کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ کر لیتا ہوں स्टो اس स्टो طرح کا <coughs> ایک وہ تھا اب یہ اس کے ذہن میں شیطان جو ہے وہ بس وسل آ رہا ہے میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کلمہ نصیب ہو جائے گا صحیح بات ہے یہ تو آپ کا اپنا کہنا ہے اپنا کہنا ہے کیا پتا اللہ تبارک اس وقت جو ہے وہ ایمان صف فرما لے اس کی خفیہ تدبیر اور, اور, گناہ اور تو ہی جو ہے وہ ہلکا سمجھا, آب آب میں میں سے سمجھا نا ہلکا بھی, بھی, بھی سمجھا اور برے خاتمے, خاتمے کے اسباب خاتم میں سے تو وہی موت کے ساتھ جو گناہ متصل کہیں وہی جو ہے وہ برے خاتمے کے خاتمہ کا خاتم سبب نہ بن جا جائے خودکشی کہیں ہمارے لیے آزاد کا سبب نہ بن جائے اسی پس منظر میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ مبارک ہستیاں جن کو رحمت الہی پر کامل یقین تھا ان کا طرز عمل کیا مبارک پاؤں سوج کے سیدنہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے سبب سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے جی جی تو فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا بات؟ اب حضور کیا بات؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر کس کو یقین ہو بالکل جنہوں نے وہ رحمت کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے کیا جو شب معج پر تشریف لے جو گئے رحمت کیا جو بات رحمت کیا خود بات رحمت, رحمت اللہ عالمین ہے ان سے زیادہ رحمت کی جو ہے نا رحمت کو کون جانتا ہوگا اللہ کی رحمت پہ کس کو یقین ہوگا جنہوں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے وہ نظارے کیے ٹھیک ہے تو ان سے زیادہ کس کو پتا ہوگا لیکن آپ علیہ وسلم کا مبارک عمل دیکھیں کہ رات کو جو عبادت کرتے تھے اس سے پاؤں مبارک سوج گئے تو پتہ یہ چلا کہ رحمت الہی پر یقین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جرنی ہو جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید میں زیادہ عبادت زیادہ عبادت کرے, کرے, عبادت کرے تاکہ وہ زیادہ فضل کرے کلام علی میدان کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی غنیر رضی اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ بشارتی دی گئی کہ آج کے بعد یہ ہوتا ہے جب قبر کے پاس جاتے تو جو ہے وہ ہو جاتے تو اسے حیرت و فاروق اعظم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جن کے لیے جنتی کی بشارت ہے اس کے باوجود ان کا اپنا عمل کیا تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ مار کر پوچھا گیا گاؤں پہ مارتے تھے کیا, کیا, کیا دے دے کہ آج تو نے کیا کیا اللہ اللہ تو یہ در حقیقت جو اللہ تبارک کا بتا کی رحمت کو کما حقوق ان مانوں میں امید رحمت کو جاننے والا ہوگا تو اس کے عمل میں اضافہ اضافہ, اضافہ دل دل ہوگا بلکہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والا اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھنے والا زیادہ نہیں کرے گا گناہوں سے بچے گا نہ کہ گناہوں کی طرف بڑھے گا ایک کال دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں شہزاد احمد اطاری مدینہ لولیا ملتان شریف سے عیض کر رہا ہوں الحمد اللہ سلسلہ حسن اسلام میں موضوع امید رحمت سن کر بہت ہی فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ للہ میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان مومن کو اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلمان کو جو ہے امید رحمت رکھنی چاہیے آمین جزاک اللہ خیرہ بالکل نبی پاک علیہ صلی وسلام رحمۃ اللہ عالمین ہے تو آپ سے بھی رحمت کی امید ہے اس معنی میں رحمت کی امید ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں ہماری شفات فرمائیں گے گناہ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے اور دنیا میں بھی نبی پاک علیہ صلی و رحمت عام ہے نبی اکرم علیہ السلام کو رحمت اللہ علمی بنا کر بھیجا گیا بلکہ روایت میں تو اس طرح کے مفاہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب رحمۃ عالمین آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم تو آپ کی رحمت کی وجہ سے شیطان پر بھی تخفیف ہوئی اور وہ یہ کہ اس کو جو روزانہ ایک دورہ مارا جاتا تھا وہ بند کر دیا گیا تو یہ نبی پاک علیہ اللہ وسلم کی رحمت ہے اور سرکار سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے کس طرح کی رکھیں گے اس میں اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کو جو بھی بھلائی ملی جو بھی اچھائی ملی جس کو جو کچھ بھی ملا اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کی صدقے کیا بات ہے کیا بات ہے تو یعنی اب جتنی بھی آپ نعمتیں ہیں حضور صلی اللہ تع وسلم کے وسیلے سے وہ اس شخص کو پہنچ رہی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً وہ جو رحمۃ اللہ علیہ وہ جو صفت ہے الحمد للہ قرآن رعف الرحیم واہ آپ جہم امینین پر جو ہے وہ رعف الرحیم ہیں بلکہ اس سے پہلے وہ جو قرآن پاک مشقت میں گوارا نہیں پھر آپ علیہ سلاۃ انما انا قاسم اللہ یوتی ہیں کیا بات اس کو جو کچھ بھی دنیا کے اندر نعمتیں مل رہی ہیں حضور کے در سے جو ہے وہ مل رہی ہے اور پھر خود قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فرماتے اللہ اللہ اللہ اللہ ان کیا بات ہے کیا بات بات امت بات پر تو حضور کی وجہ سے کتنی رحمتیں ہیں اس امت پر عذاب جو نازل نہیں ہوتا پچھلی قوموں کی طرح مسخ نہیں ہوتا فسخ نہیں ہوتا یعنی چہرے نہیں بگڑتے زمین میں لوگ دھسا نہیں دیے جاتے یہ سب حضور کی احمد کے سجا اللہ تعالی کا وطالعہ اس امت کے یہ جو گنا ہے ان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھتا ہے یہ بھی, آم بھی آم ہے نا دیکھیں یہ جو بات ہوئی حضور کا ہمیں ہمارا مشقت میں پڑھنا جی نہیں ہے گرہ گزرتا جی ہے کتنی ساری احادیث ہے جس میں فرمایا لولا لا شکا اعلی امت اگر میری امت پر یہ مشقت نہ کیا بات کیا حدیث کے یہ بھی رحمت ہے یہ یعنی یہ شفقت اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ آتی تو میں یوں کر دیتا فرمایا کہ میں اس کو فرض قرار دے دیتا مشواک کی اہمیت بھی پتا چلی اور یہ بھی پتا چلا کہ حضور کی شفقت کس قدر ہے اور پھر فرمایا کہ میں اشا کو آخر تک لے جاتا رات کے آخر تک امت مشقت میں نہ پڑتی حج والی حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ میں اگر ہاں کیا دیتا تو یہ فرض ہو جاتا ہر سال لیکن تم کر نہیں سکتے اللہ اللہ اور اس طرح کی کتنی ساری احادیث ہیں جن میں یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت محبت رحمت جو ہے وہ ہم امت پر بلکہ اب تک سرکار کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے محبوبی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ ان کے لیے استغفار کریں دعائیں مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں تو یہ رحمت تو آج تک ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم گناہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نا فرمانی ہو جائے جانوں پر ظلم ہو جائے تو نبی پاک رحمت اللہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یہاں آ کر جب تو کرو گے اور نبی پاک علیہ اللہ وسلم تمہاری سفارش اللہ کے بارگاہ میں کریں گے تو اس رحمت اللہ عالمین کی دعا رب تعلی قبول فرما کر اپنی طوابی اور رحمی کے جلوے عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا تو عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور ہمیں آج بھی ملے گی انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی ملے گی اللہ نے چاہ اور قیامت میں نبی پاک علیہ صلی اللہ کی شفاعت کے سب کہی ان شاء رحم ہم جنت میں جائیں گے مفتی صاحب یہاں یہ بھی فرما دیں کہ جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں خوف و امید کی بات دونوں کی ہم کر رہے ہیں بس اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بعض افراد اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والے کو بالکل نا امید کر دیتے ہیں تو کیا گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے نا امید کرنے والی جو کیفیت ہے بعضوں کا انداز ہی ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے دیکھیے اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے جی اور دوسرا عمل نہیں کر رہا ایک عمل کر رہا ہے نیک... نیکی کا ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام نہیں کر رہا تو ایسے وقت پہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یار تم جو ہے وہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو داڑھی تم جی. نے رکھ لی ہے یا تم جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ سر... رکا... حج پر تم جا رہے ہو نماز تو تم پڑھتے جی. جی. اس طرح کے جملے بلکہ حج کر کے آگے پڑھتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے تم ہاں تو اس طرح کے جملے یعنی ایک آپ وہ نیک کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بول کر اس کو ٹونٹنگ کر کے اعتراض کر کے طنز کر کے اس سے دور کرتے ہیں انیک عمل کو ہی چھڑوا دیتے ہیں تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز بھی نہیں ہے اور پھر یہ کہ چاہیے تو یہ کہ اس کو امید دی یار ماشاء اللہ تم جو ہے وہ یہ کام تو کر رہے ہو داڑھی تو رکھ لیے اب داڑھی رکھ لیے تو نماز بھی جو ہے وہ تم جو کر لو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو سجا لیا ہے تو اب نماز کو بھی بولتے ہیں اتنی بڑی رکھی ہوئی نماز تو پڑھتے نہیں ہو تم تو کیا مطلب کیا وہ داڑھی کٹوا دیں نادان پھر ان کی باتوں میں آ کر یا دل برداشتہ ہو کر جو اس طرح کے عمل بھی کر بیٹھتے ہیں کہ یار میں یہ تو کر نہیں سکتا یا وہ نماز بھی پڑھتا ہے مثال تو فجر میں وہ نہیں اٹھتا فجر میں نہیں اٹھ پاتا یا جماعت نہیں پڑھ پاتا تو اب ایسے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ دور ہوتا ہے بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جو چار ٹائم کی نماز پڑھ رہا اور فجر میں اگر معذلہ نہیں اٹھ پا رہا تو بات ہوگا چکے تھے تو چار, چار ٹائم کی نمازوں کا کیا فائدہ فجر و ہی نہیں ہوں. اس طرح بھی نہ ہو سب بعض اوقات مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں تو مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں انسان میں مگر بعض باتیں ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ دور ہوتی ہیں کیونکہ انسان کے اندر جب وہ ایک جم گئی ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کی اچھائی کو دیکھ کر یا اچھے کام کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم بڑا یہ کام تو کر رہے ہو مگر تم وہ غلط کام بھی تو کرتے ہو غلط کام کیوں نہیں چھوڑتے تو یہ انداز درست نہیں بلکہ اس ترغیب دلائیں گے پیار والے انداز میں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے کو انشاءاللہ قریب کریں گے کہ مبلغین اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اس کو اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائیں اس کی نیکیوں پر اس کی حوصلہ افزائی کریں اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو ترغیب دلائیں انشاءاللہ زوجل اس کے لیے بہتری ہوگی ایک کال دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں فیس بک یا انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا لیکن میں نے میں اس وعدے پر قائم نہیں رہ سکا اور کچھ ہی مہینوں بعد میں نے فیس بک پھر استعمال کی تو کیا میری یہ جو گناہ ہے یہ جو خطا ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اچھا یہاں یہ غالباً گناہ اس کو سمجھ رہے کہ میں نے جو نیت کی تھی وہ پوری نہ کر سکا اچھا فیس بک یا واٹس اپ یا کوئی انٹرنیٹ کا استعمال مطلقاً کو تو گناہ نہیں ہے نا مفتی صاحب کیا جائز استعمال اس کا جو ہے وہ گناہ ہے یا فضولیات کا استعمال بس اوقات گناہ کی طرف لے آتا ہے جائز استعمال بھی ہے اب اگر انہوں نے نیت کی تھی کہ میں متلقن ہی نہیں کروں گا کہ بچنا ہی بہتر ہے کہ عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ لوگ فضول کی طرف فضول سے گناہ کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو اب یہ فقط نیت کی اب اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو یہ گناہ نہیں جب یہ ناجائز استعمال نہیں کیا ناجائز استعمال کیا تو وہ ایک الگ سے جو ہے وہ گناہ, گناہ ہے اور اس کی توبہ کرنا ضروری ہے اور اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے ہے سچی توبہ انسان کرے ہاں اگر کسی نے منت مانی ٹھیک ہے الفاظ منت کے ساتھ تو اب منت کے خلاف ورزی کرے گا تو پھر جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا اور بعض صورتوں کے اندر منت جس چیز پر مانی تھی کہ اگر میں یوں کروں تو یہ چیز مجھ پر لازم ہوگی روزے لازم ہوں گے یا اتنا صدقہ و خیرات مجھ پر لازم ہوگا تو پھر اس منت کے جب توڑی تو اس منت کے اگینسٹ میں جو چیز مانی تھی اس کے اوپر قسم اس نے قسم کہ کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں جو ہے فیس بک یوز نہیں کروں گا اور اب اگر اس نے کر لی تو کفارہ دے گا جی ٹھیک ہے یہ کس صورت میں ہو جائے گا عمومی جی جی طور پر بندہ جو ہے نا ایک عہد کرتا ہے جی یعنی جو عوامی کنسپٹ جی ہے یہ نہیں جی عہد جی کرتا ہے یار آج کے بعد بس میں یہ نہیں کروں گا یا جی قسم جی جی اٹھا لیتا ہے جی یا یہ اپنے ساتھ جو ہے نا یہ پکا پختہ عہد کرتا ہے کہ میں آج سے عہد کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اچھا اس میں پھر یہ بھی کنسپٹ ہے کہ اگر اس وقت اس کی وہ نیت تھی کہ میں واقعی ایسا نہیں کروں گا اور بعد میں اس کو جو ہے نا وہ اس پہ قائم نہ رہ سکا اور وہ جائز عمل ہے جائز عمل اس کا جائز یوز کر رہا ہے اور جو صحیح درست یوز ہے وہی وہ کرنا ہے اس کے علاوہ کرے گا تو وہ ویسے ہی گناہ گار ہی ہے ٹھیک ہے اور وہ کر رہا ہے تو پھر اس وجہ سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا تو اس وقت تو اس کا پکا ارادہ تھا کہ یار بھلے یہ ہے جائز میں ٹھیک ہی یوز کرتا ہوں لیکن ٹائم اس پہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ جتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس طرح کی ٹائم ویسٹ اور کوئی چیز نہیں آئی تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے میری سنت دامد برکات مل عالیہ لط وا ان کا سایہ افیت کے ساتھ ہمارے سروپ پر ناراض فرمائے تو وہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا ہی جائے صحیح تو اب اب کسی نے وہ پکا حد کیا اور دل میں نیت بھی تھی کہ اب نہیں اب اس کے بعد اس نے وہ جو ہے نا یوز کرنا شروع کر دیا تو یوں اس پر کوئی کفتارا یا گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب بھی وہ کوشش کرے کم سے کم یوز کرے بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو بے چین سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اچھی صفت ہے گناہ کی وجہ سے بندہ بے چین ہو جائے یہ اس لیے مرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات سائلین کی جو کالز آتی ہیں ان کا وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں سکون نہیں مل رہا کیا کریں توبہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو یہ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق یہ صورتحال حال ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور جن کو نہیں ہوتا انہیں تو فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا بلکل بلکل اور جن کو ہو رہا ہے تو اچھا ہے اب کوئی گناہ ہو گیا بس اوقات بہت بڑا گناہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ گریہ گریا ازاری رگابہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں امید رکھتے ہوئے اور خوف بھی دو چیزیں اب لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں کیسے توبہ کریں تو دیکھیں سچی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کو مٹا دے کیا بات لیکن شرط کہ سچی توبہ میں سچی توبہ کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ندامت اور شرمندگی اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور تیسرا یہ کہ اگر اس عمل سے متعلق کچھ چیز مجھ پر لازم آتی ہے تو اسے بھی میں ادا تو توبہ کریں اور پھر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار توبہ کی بس اوقات قرار وہ نہیں آتا ایک پریشانی سی کیفیت سی ہوتی ہے تو وہ کرتے رہیں خاص طور پر تحجد کے وقت میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گل گڑا کر جو ہے بندہ دعا مانگے مبارک کراتے آتی ہیں ان کے اندر دعا مانگے اچھا مزارات پر بزرگوں کے جو ہے وہ قرب میں جا کر جو ہے وہ دعا مانگے بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو آئے تھے مبارکہ پر کرتے ہوئے جا کر جو ہے وہ دعا مانگے یقین کے ساتھ دعا مانگے, کے ساتھ دعا مانگے اے اے اے کہ وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں قبول ہوگی تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں اور امید رحمت ہو مگر خوف کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امید رحمت کی طرف اتنا بڑھتا چلا جائے کہ بے خوفی ہو جائے بے خوفی, بے خوفی اللہ تبارک و تعالی کی یہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر لے جا سکتی ہے تو بے خوفی بھی نہ ہو اور امید رحمت اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنی, کتنی وسیع ہے ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو اپنا اس کا نامۂ امال عطا فرمائے گا اور اس بندے سے کہے گا یہ بندے اپنا نامۂ اعمال پڑھ تو وہ بندہ جہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو وہ گناہ پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے گا اللہ تبار تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا نامۂ اعمال پورا پڑھ لیا ورش کرے گا ہمولا ہاں پڑھ لیا اللہ تبار تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے بدلے میں نہیں لکھ دو تو وہ چیخ کر بولے گا بولا میں نے بڑے بڑے گنا تو پڑے ہی نہیں تو اللہ تبار تعالیٰ فرمائے گا بندے میں یہی چاہتا تھا جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے کیا جنت اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس طرح کے معاملات بھی فرمائے گا مگر عذاب الہی کی جو آیات ہیں وہ بھی سچ اور حق ہیں ہمیں ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے محمود بھائی آج جو دور ہے وہ بڑا پرفتن ہے گناہوں کا دور دورا ہے اچھا نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی بھی ہے تو بندہ جو ہے بسا اوقات بہت سارے معاملات کی وجہ سے اس میں استقامت نہیں پاتا تو اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے خوف زیادہ ہونا چاہیے اس معاشرے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ،, آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس پر امید بھی زیادہ ہو اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی زیادہ ہو دونوں ہی زیادہ ہوں لیکن اگر بندہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس نے نہیں کمل کیا یہ ایک چیز جو ہے نا جو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھاتی ہے یا جس سے ہمیں جو ہے نا وہ رغبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کی نعمت ملے پہلے تو اس کو نعمت سمجھے پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے نعمت حاصل ہوئی میں نے نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے وہ نیک عمل کرتا ہے اسی کی توفیق اسی کی توفیق سے وہ, وہ عمل کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھتے ہوئے بندہ اس پر شکر ادا کرے صحیح یعنی آج کل کے زمانے میں اگر فار اس کو مدنی قافلہ نصیب ہو گیا اگر اس کو فجر نصیب ہو رہی ہے اس کو نمازوں میں پابندی ہو رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر یہ رحمت تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے صحیح اس کو کچھ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی اور طریقے سے مل رہی ہے جس طریقے سے بھی اس کی رحمت اس کو مل رہی ہے نیکیوں کی طرف وہ جا رہا ہے تو ان نعمتوں پر وہ شکر کرے صحیح جب وہ ان نعمتوں پر شکر کرنے والا بن جائے گا تو قرآن پاک میں ہی ہے لا ان شکر تم لزیز النا کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ نعمت زیادہ کر دو گا تو یوں رحمت الہی کو اور نیک اعمال کو اپنے اوپر فیل کرتے ہوئے اس رحمت کو اپنے اندر جو وہ حاصل ہو اور اس کو بڑھانے کا جذبہ پیدا کرے اور اس طرح سے وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور, اور, ساتھ اور ساتھ میں بے چینی اور رات میں اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ اور ندامت کا جو ہے نا وہ بھی ظہور ہو اور نیکیوں پر شکر کا انداز شروع کر دے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بڑی جلدی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے والے اعمال کی طرف چلا انشاءاللہ. جائے گا مفتی صاحب آپ کیا فرما دیں دیکھیے اگر کوئی شخص ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہوگیا ہے یعنی ایک ہے کہ کسی گنا کا وہ عادی ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ عذاب اور وعید والی احادیث پڑھے سنے تاکہ اس کے دل میں اس گناہ سے نفرت بھی پیدا ہو خوف بھی ہو اس سے بچے اور ایک یہ کہ اس سے کبھی جو ہے وہ گناہ ہو گیا ہو وہ گناہ ہو گیا تو اب وہ جو ہے وہ اللہ تبارک کی رحمت والی جو آیات ہیں جو روایات ہیں احادیث ہیں انہیں پڑھے کی طرف جو ہے وہ رغبت بڑھے تو یہ دونوں چیزیں ہر فرد کے اعتبار سے ہوں گی ایک ہی فرد میں دونوں چیزیں بھی ہو سکتے ہیں کوئی کام تو اس سے کبھی ایک بار ہوا لیکن کسی گناہ کا وہ پختہ جو ہے وہ آدھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہاں پر ہاں اگر کسی نے وہ آیات و احادیث عذاب والی پڑھیں اور اب اس سے جو ہے وہ اس کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ فرق آیا ہے اور اب خدا نہ نخواستہ اگر اس کی وجہ سے شیطان اس کے ذہن میں رب کی رحمت سے مایوسی کا بس وسع ڈال رہا ہے تو پھر فوری طور پہ جو ہے وہ والی بیران آیات بیران اور احادیث بیران کا مطالعہ کرے, بیران کا بیران مطالع بیران کرے بیران یا بیان سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ آخر میں کروں گا اس کے بعد اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام وسلام فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کیسی ہے تو اس کی جنت کی کوئی ایک بھی طلب نہ کرتا اور اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ رحمت الہی کیا ہے تو کوئی ایک بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بہت, بہت وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور غضب بھی ہے بدش اور ربی کلا شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے ان دونوں کیفیات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے نیک امار کی طرف بڑی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا گناہوں سے نفرت بھی ملے گی نیکیوں کی رغبت بھی ملے گی رب کی رحمت کی امید بھی ہوگی اور اللہ کے خوف دل کے اندر بھی پیدا ہوگا اور یہی کیفیت انشاءاللہ انسان کو آگے مراتی طے کروائے گی اور جنت کی راہ پر گامزن کرے گی اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی کامل امید عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ فرمائے آمین بجا نبی علمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم